دوسالی سیاسی پارٹی تھے وہ سارا وتروڑ بروڑ تھے وہ آگے چلے جس کا شروع پہ یہ وہ سارا ہوگا جا رہا تھا تلکی وجہ ہے لال میرا سکل چیار ہوا میرے مبارک پڑے وزی کر او دے او دے نا فند جی سب کو کافر اعظم بتا کے تھے تھاخر کے اسانے رکرل جو نے جو پروگرام بنایا وہ تھا میں شعر پڑھا ہے شعر پڑھا ہے فند جی صحیح ہے یہ نشہ یہ بھی میٹھا کہ میٹھا کیوں ہے شعر پانی پانی پانی پریشانوں کا پانی نہیں ہے ٹائم ٹھیک ہے دس لاچیس سے کا پروگرام ہے ریگارڈنگ اس بس دے جلوہ بڑا بس دے وچ نہ ہونا ز ح مرض سارے مسائل منہ چر جب تک عیسا اسلام نو عیسائی جڑے نے بہن نو گولہ لینا بھی ایسے کتاب مدرسہ ہم نہ منیے سڈے کون کر دیکھ صحیح بھی ایک ہی جنس ہے کے اٹل گل جی جن دشمن جنہ پسند کر گا اسلام دشمن او ہوگا وڈا کافر تو اسلام دشمن ہوگا بس ملعب بطھا. ملعب بطھا. نا مرادو اللہ رسول تے تور راضی نہیں وہ سور دور جمع تھا میں کہ یار چڈو تھی اس گلو فیصلہ کرو آ مرادو میں کہ آخری تھا ملا بٹھاؤ عوام بٹھاؤ دے لوگ مرضی بٹھاؤ انج گل کرو جناب یہ دسو مولوی نے سکول مولوی سکول یورپ عوام تھی یورپ کناسی ہونا مولوی سمجھ لگی دسا دے فلان ہے فلان ہے <bilan Administration house> جی فلانا ہے یہ جی سارے حق چلوٹ <tv> مولوی خلاف نے چکلوسی ہر سچی دس سارے آخ گے خود تو مول بھی آخر بھی سراضی نے یہ آخ گے سڈے دل ہوں راضی ہونا ان سابت ہو گیا ہر صورت کیوں بھی تو جا دا. دا ہون کے سکول سکول اللہ اگریزی سکل مولبیاں فرمند ہے یہو نسارا تڈے تو کدی راضی نہ تسی جنہیں چر ملت دی پیروی نہ لن تربا انکل یہود وسارا ہتھا ترتا ہوں جس راض قرآن ہے تو انکار کوفر ہے تو یقینی گل ہے کہ انہوں کی ملت کی پیروی کرسو تو راضی ہونے گیور ساری دنیا کہہ رہی ہے بھی یہاں راضی نے سکول آلے ٹی وی والے ووٹ والے مولوی وہ راضی نے تو مطلب ہے انہوں نے ملت دی پیر کی پیروی کی دی ملت کی دی پیروی کرنے والا پھر صرف گل کہ بھئی اسلام کا منافق قرآن پاک دی زبان چن منافق آخ اج دیان چن لیبرل ماڈرن روشن کیا ترقی آخر جمہوری لفظ بولے لفظاں دا ہیر پھیرا ہاؤ نہ سمجھ لگی ہے کی اسلام منظر کہ اسلام کو مانکار نہ کرو اور اس دی زید اور مخالف نا منوق جو فکر خلاسے حقیقت بالکل دل منگل یہ کل آ بیٹھا ضلع بہل نگر تو ٹاپ کیا انہیں ایم ہر جماعت ٹاپ کرتا پورے نظر تو تھوڑے کمزور نے دستا ہے چوتھری بال بھی کچھ پڑیا پہل ساوی پاگا چس ہوئے امر صاحب امریکہ آ رہے نے پانچ تاریخ تو کو پھر میں گلجائی میں کہ جی, توانو بنیادی شاید سمجھا اسی کہ تمہیں یہ حوالے جی فلاں جگہ سکول کوفر لکھا فلا یہ لوڑ نہیں پی سمجھنے کی وہ یہ پوچھیں گے سڈے تو بھی کتنے لکھا کوفر کتنے نہیں لکھا سان پتا لگا ہوں دیکھو سمجھا بھائی ایک ہے جی پاکی ایک ہے نا پاکی ایک پاکی پلیتی पाकी पाकी का इनकार है जे पलीति मनता फिर भी पाकी का इनकार है हूं पाकिन जरूरी है पाकी है यानी अच्छी चीज पलीती अच्छी नहीं यह आखना पैना जो आखे पलीती भी अच्छी है तो समझ पाकी अच्छा नहीं समझता ایک دو چیزاں کر ہی نہیں سکتا اپنے عقیدے چ بندہ سمجھ لگی گل کہ جی پاکی کھان پینے والی شاید پلیتی بھی کھان پی اختلاف کی پاک پلیت ہے کہ اسلام ایمان کیے اسلام کو مانتا ہوں اسلام کے ضد اور مخالف جو کچھ ہے اس کو نہیں مانتا اگر وہ آ اسلام دے مخالف نو مننا اسلام دے زد اسلام دے خلاف جو کچھ ہے اس نیو مننا اسلام کو بھی مانتا ہوں یہ ماننا نہیں ہے منکر ہے دھی جو کافر کیا بھی تسا خدا کو نہ مانوے کی خدا کو نہ مانو قرآن, قرآن نہیں ہے رسول نہیں ہے انکار نہیں لکھا انہیں صرف یہ کام ہے کہ جو کچھ اسلام دے خلاف ہے نا اقرار, اقرار, اقرار, اقرار کرا اقر اقر لیا انکار ادھر تر اقرار کر جدو ادھر کریں گا آپ انکار تو پلیتی دا اقرار کرنا کہ جی گوں بھی کھانا چاہیے تو پاکی دا مخالف بن گئے آخ میں مانتا ہوں پاکی بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے حلال بہت اچھا ہے جی آ جا جنی تخالف ہو سمجھ لگی گل ہن یہودی جڑا نظام یا یہودی تہذیب جن ہیں تہذیب آخو یہ بہت بڑا جامع لفظ ہے ای سیاست بھی آ تعلیم بھی آ جاتی سارا کچھ آ جا تہذیب کی تہذیب آدھے نے فکر عمل ہر عم، قوم دا جڑا عمل ہوں نا خود پچھے ایک عقیدہ ہے اچھے ہونے کا اُن تہذیب نے مثلا اسلامی تہذیب یعنی کیا مطلب کہ جنیاں نیکیاں نے کرنی اور جنیاں برائیاں نے تو بچنا یہ عمل بھی کرو ان دل اچھا بھی سمجھو کہ برائیوں سے بچنا بھی اچھا ہے نیکی کرنا بھی یہ دو چیز ملاؤ مثلا ضلع سے بچنا بچو بھی صحیح لالوں اچھا بھی سمجھو کہ بچنا ضروری اچھا کام ہے نماز پردا اچھا کام ہے کام ایک کرو بھی صحیح نال اعتقاد رکھو کہ یہ اس طرح اچھا کام ہے تہذیب بنتی تمیشہ ہوں دیکھو برائیاں سڈے ماحول معاشرے سے ہیں ہندیاں سب صحاب اکرام تو ہوئی بعض بعض صحابہ تو بھی گناہ ہوئے کہ نہیں ہوئے اسلام دی تہذیب نہیں آخر باہبی تو ہو رہا ہے زنا ہے, کوڑے مارے گئے کہ نہیں جی جی لیکن, جی انہوں لیکن انہوں نے اسلامی تازی جی کی گنا یہ نہیں جی ہے کہ میرا حق ہے میری میرا ترقی اے میرے ضروری ہے نہیں سمجھ لگی میرے اچھی چیز کام فلان یا سوچ اتنی یورپ چ برائیاں اور ہر برائی دے پیچھے عقید کہ یہ ہمارا حق, حق ہے, ہے جی بے شک بے شک تو سڈے ماہول معاشرے برائیاں نو برائیاں شمار کیتا ہے اس ماحول معاشرے دن برائیاں نو نیکیاں شمار کر کے اپنا حق سمجھا جس واسطے سڈے ماہول گناہ گنا ابے کے تہذیب شراب جنا सरप्रस्टी جو یہ تو تیار حکومتی سرپرستی حکومتی سرپرستی کام دا مطلب ہے حکومت گنا تو تحفظ نہیں دے رہی یعنی جو گناہ اتکار نہیں جرم ت نہیں نیکیت پلا رہے نے تحفظ دے رہے ہر گناہ یورپ دے معاشرے دے گنا تصور اور نیکی تصور ہاں جو اسلام نیکیاں ہوندی ہیں وہ اتنے گنا شمار مسل بہن لوگوں دے میل ملاپ تو دور رکھنا اتنا یہ بہت بڑا لاگ تک مارنا کر پیر لوگ بھی آخرے جہی اتر حق, حق مار رہا ہک مار پہ حق مار رہا تھی کی نہیں جان دینا یہ فرق یورپی نیک بھی کافر گا اور سڈے دیسی ماحول معاشرے دا گنہگار بھی مومن دا ہوا نقطہ کنجر نو نمج نہیں گا فرمایا جو گیا محلہ یار فولہ زمان جو اپنے آلے زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے جاہل آپ ہوں مفتی کتا دا پوتر کی فتو دے گا ولی بیٹھے گناہ جی نے گناگار نے جی سارل پادری وہ بہن چوتھ کہ صرف کلما پڑھ لین یورپی صحابہ مسلمان نے بہن چوتھا صاحب کو ماں تے داں چوتھ نے صحابہ کلمہ پڑھ لے صرف سابہ شرابہ شراب حرام خوریاں ظلم فراڈ چکر بازیاں جھوٹ سارا ساب دے ماشرت داخل ہے نٹشے ہے فلسفی نٹشے کا انسان پڑھ کے دیکھو نٹشے نے ایسا تصور پیش کیتا انسان کا انہیں آخر جو پہلا نیکی سمجھا جاتا ہے وہ سب برائی ہے یعنی <coughs> کیا مطلب اخلاقیات نے ہمدردیاں خدا خوفی فکر آخرت کسی زیادتی نہ کرنا حق نہ مارنا یہ سب وہ کندہ ہے گنا ہے برخلاف جو کرو نہیں کیسان اصل نہیں کی انسان نو اپنی طاقت قائم کرنے جو کرنا پہنتے فرض کرے بندے مارے بڑیا چکے عزت لٹے جو ہے اپنی طاقت قائم کرنے کے لیے اس نظریے تحت کہہ نہیں سدر تک جو بہن چوت بیٹھا اسے زور ہے وہ سمجھد انسان ہے وہی جی کول ہر طرح دی طاقت آ جائے مال دی طاقت آ جائے افراد دی طاقت آ, آ, آ جائے کہ نہیں کانکت آ جی دے تین کو پوری ہو جی وہ پھر انہ دا کامیاب ترین بندہ شمار سارا چوری سدرگی سدر جا مت چمکے وہ بد ترین انسان پورے جانے سدر نو کچھ نہیں آخنا یعنی دوسرے لفظ اسی اس نظام دی خرابی اور فساد کا اندازہ لاؤ کس درجے تک انتہا درجے کا جرائم پیشہ بندہ جڑا وہ بھی اس نظام نظام دتا رسول اکرم نے دلے آدھے نے نبی پاک نے بابے قائد آزم نظور دے سرداری اگے آ کی چکر ہے یار زرداری پٹو پیچھے جو کچھ کو بندہ دا پتر بخاؤ دور پا کے میں تو میں بابا جی جو گیارہ اگست نو کہہ رہے ہیں مسلم پاکستان بن چلے تے چلتے رہو گے نہ ہندو ہندو رہے گا مسلمان مسلمان میں لال نے دو قومی نظریے کے ساتھ پاکستان بنا ہے میں لالتیا دو قومی جہاں بابا بھی نہیں رحم نہ ہندو ہندو رہے دون ن چٹ کرجرا تواں دو قومی نظریے تال پاکستان بنے کیسا عجیب ڈرامہ لیکن <سؤال> انہیں صحیح <سؤال> گل کی وہ اپنے مذہب نال منافق ہو گیا مذہب ہندوستان کا ختری اپنے مذہب منافق. ہندوستان کا مخلص ہونا پاکستان دا خطرہ اپنے مذہب منافق ہونا بابا اے اصل لگی تو گھر جہی مطلب گل آج کرنا چاہتا سا کہ انہیں اسلام دی ضد اور خلاف جو کچھ ہے ان منوایا ملا کے تی ویخ لو تو ہر پاسے دو چیز رلیاں نظر آنگیاں اسلام کا کچھ حصہ ادھر ہر پاس ٹی وی چیک لو آد کہ جدو ٹی وی اتراج کردر صاحب قرآن نہیں آگان نہیں آگے تو آجرا تر لفظ دس رہے نے بھی کلہ نہیں آگا پہ آپ کہنا وہ بھی ہے مطلب ہر خر اس نی کرایا کہ ٹی وی اندر یہ اخوایا ہے نا انہیں آخیا نال کنجر کھانا جو قرآن دے خلاف ہے ہوں ایمان گل دس جو کچھ ٹی وی چاہتا ہے دوسرا کام چلو اے چڈو مولیاں دا اختلاف ہے جن جی آملا جائز مول دانا جائز فلان چڈو بہن بین چوتھ مولیا نوچ جہاں دوسرا نال ہے وہ تے پکا حرام ہے تے اتفاق حرام تے کوئی اختلاف والی گل نہیں او تے عوامی آخ دے آوام آخد حرام ہوں وہ جہا حرام ہے وہ کیوں کی اُن پتا ہے کہ جس نے یہ مسلا لانتی یہ رکھے گا تے نال کو جدو برائی جو رکھ لی بائی خلاف ہے جدو بائی گیا ختم کافر ہو گیا قرآن کی مخالف احتقاب قرآن, قرآن آخ کے زنا بے حیائی بے حیائی برائی سے روکتا ہے اللہ تعالی قرآن فرما رہے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے وہ ہے بے حیائی برائی روکنے بجائے وہ کہو وہ فلا قرآن روکد یہ دونیں گل چیاں یہی مطلب ہے جو کا شاید وہد کٹھے نہیں ہو سکتا سمجھ لگی پھر ات ملا کے جو نتیجہ نکلتا پھر میں سوچتا رہا بہار جہ مولبی بھی رلایا سکول والے بھی رلایا لیکن فرق را... احار... یعنی ملاوٹ دونوں کی تھی. لیکن ملاوٹ چرق ایک پانی چلا لگی شاہ جی اچھا آخو گے یار ان دھدی ہے یہ کدو آخو گے جدو دھو بہتا پانی تھوڑا دیکھنے اچھا آخو گے یار پہلے چھد لگایا دنیا بند درایا نہ باقی سارا ہر <laughs> <laughs> <laughs> ملاوٹ ملا بھی ہے ملاوٹ سکل چی ہوئی ملاوٹ دونوں کی لیکن فرق انہیں کہ سکول والے کوفر اسلام کو ملایا ملا بھن چوبری اسلام کفر ملایا تا کر کے اثرات کھو ویک خو پاب دیں چٹ دا دو دی دوسرے کو نہیں بو رنگ ذائقہ سارا وہی ہونا ہے پیشاب والا تو جی دودھ دا پورا کھو ہے گلاس میں پیشاب دا پا جو گلاس نہیں لگنا ہونا سہیت ہو جائے گا سارا رنگ ذائقہ بو جڑا وہ دھد کا ہی رہنا کیوں سارا فرنگی بو رنگ ذائقہ آتا دوروں اس واسطے کہ انہیں چونڈی ندھ داشٹ بنا سکی یہ دو چار سہورتیں ماشاءاللہ اللہ ہو ہوئی فلاں باقی سارے یوگتی ملا مہیل چودیا ہے تیمت تو بخاری تک سارا ہلاکی سلام تھوڑی جی موٹک پا دے ہر لگی جی ہوں اپنی تاریخ پوائی ہے مولی کا رنگ رو گن یہ سلام والا دھی چوت ادرو پلیتے ادرو کافر تو فرق سمجھا دتا ہے پیر کرم شاہ سہر پہدری صاحب یہ رنگ دھی چوت رنگ رو گن بوپور دور آیا سکل آدر سارا کھتا انگریز والا دستا دستا یہ میں گل ہوئی ہے کہ ادھر پیشاب دھد ملایا ادھر دود دود ملایا. سمجھ لگی؟ ادھر ویکے گا یونیورسٹی چڈیا نے سارپا دن تھی کرم شاہے دی گا دی کالے برکے نے بی, بی دے سمجھ لگی بےمانی شیطانی سکھا رہے فرق طرح کہ ادھر اسلام کا رنگ رکھا ہویا ہے ملی پئی جو پلیتی ذہن، دل دماغ عقیدہ او سارا یو دل بنا رہا ہے کہ اپنا میری داڑی سے رہتا ہے پر مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مارتی ہو جائے تو ڈر تو لگتا ہے لیکن جدو دل کہ جس کوفر بے گیرتی نو پسند ہوں دیکھ ہودی فیو پسند کرے عیسائی پسند کرے ہندو پسند کرے سکھ پسند کرے شیعہ پسند کرے اچھا گلا پسند کرے کنجر پسند کرے کرم شاہ پسند کرے سارل پادری پسند کرے ووٹ او بھی پسند کرے وہ اچھا کی نہیں ہے اچھا اس طرح لگا تھلے جو کچھ یہود معاشرے پسند پہ آدھا یہ ودھی چود پسند ہے پھر چ پسند سارے کوئی سارے. پھر وہ کافر نے مسلمان جی وہ آ.. جناب نے تعلیم کنجر شمار نے تیسر بزرگ شمار ہوں یہ چکر کی ہے پسند ساری ایک کے سمجھ لگی ہی مگر جب دل دکھاتا ہوں کہ جس وقت ہو جی محفل دا صدر فرنگی ہے اور کنجر بنتا ہے پیر کرم شاہ بھادری بھی ہے نورانی صاحب بھی ات جدو دل دیکھا دی جہی شاید میمو پسند ہے جیڑی پلیتی میری پسند ہے لولی صاحب بھی اگے اگے نے میں گھبرانا مگر جب دل دکھاتا فورن جب دل دکھا چادر صاحب میں جناب درکی پسند میں پتا لگا اے سمجھ لگی دوسری مثال جہی دا یہ تتی ٹھنڈی تار ایک تار بتی گرم ایک ٹھنڈی ہینڈ دونوں لیکن رل جان پٹاخا پنٹ اڈتا تارا رہی بورڈ رہ سب نشانیاں فرج پہی, استری پہی, سارا کش پہ استری پیے سارا کچھ پیچھے کم دی شا اٹھ گئی ایک نے اسلام دقیدہ ایک اسلام کا امل اسلام دمل جتنا نما دالی جب سب جو کچھ امان جنہوں علامات خمبے بورڈ تارا تے یہ ویچ کرانٹی مان یہ آخیا بھی چوتھری اسلام کو فر نہ ان ملواؤ تھانے تھانے گا مسجد کڑی الا اللہ, اللہ محمد اللہ جتھے جائے گا مستر جنا کا پیغام ہونا ہے ایمان اتحاد یقین رحکم تنظیم میں کرتمان ایمانا یہ لکھے گا میں شرتی فلا جی منافک سائن یقین رکھو پر نہیں لکھا اتحاد کرو مگر کہ سارے کافر نے اتحاد کرا دیتے ساڈا یہ اتحاد کیسا جی بول لفظ ویگ کیسے نے لیکن مانا اس بین چوتھا اپنا کافر مسلم برابر انہیں وہ oh, کفر اسلام کسے صرف کفر اسلام ملیا نظر آگے قانون آخر جی اسلام والا بھی ہے ماشاء اللہ وہ بھی ہے ٹی وی ہے وہ بھی ہے ریڈیو چاشاء اللہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے اخبار چران بھی ہے نال کنجر نلکانا بھی کہنا ہے ہر پاسے تتی ٹھنڈی تار تتی تار کیڑی اسلام ہے کیونکہ اسلام رہا تھا ٹھنڈی تار جیڑی وہ کفر کوفر ٹھنڈا کیونکہ سارا کچھ غیرت ہوتی غیرت آ نہیں آگے کسی ویک ٹھنڈا بندہ اٹھ کے لڑ پیا ہو ہمیشہ میرے تپائی نا میں پارا گرم ہو گیا ٹھنڈا نہیں ہونا معلوم ہوا گیرت اگرت کی اگ کدھر اسلام یہ ٹنڈا دی چدرت کارخانے چین تو ضروری کوفر پیدا نہیں لیکن شریعت آئی ان دسے تافوزات کے رکھنا وکرا وکرا کوفر اسلام نو دیا رلنگ रल रल गया पटाका पैना निशानियां सारिया खड़िया होंभे बोर्ड उस तरह होगा बिचो शायी जो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हम कुफ इस्लाम जदों रलाया पटाका ईमानदार हो गया अच्छा तत्ती तार जड़ी ए जिसले पटाका बजे उस तत्ती ठंडी हो जाती है ٹھنڈی تو تتی نی ہوں پہلو ٹھنڈی ڈوبے ڈبے گی رلیا اسلام اسلام کفر بن گیا اسلام ایمان اٹھ گیا ہوٹ گیا ماؤلی کا کمبا خڑا بوٹ مالی کا قائم داڑی نہیں جی پگ مدرسا نماز روزہ حاجے زکات بوٹ خمبے تارا استری فرجا بجلی کا سامان سارا پیا کری چلے تا کر کے ملا کنجر کسی پاس نہیں چل سکتا چل سکتا کو خلاف سچی روشنی کو اسلام کا کام لے کے ویکو اکبال سا سڑ سڑ کے آدھا کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوگا جیڑ کسے کمبے دے اگلے دا بھی چٹکا کلو کام نہیں لے سکتے ان ممکن ہی نہیں ہے ایمان ایمان ملنے سمجھ لگی مجد. نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے اکبر اللہ ایمان کرنٹ ہے وہ یہودی تعزبی یہودی تہذیب معاشرت دا سب تا شر یہ ہوئی ہے کہ گڑہ نہیں کافر بنا منافر بنا اصل دولتی مان دی بہن چھو دو شیطان دائیں منبائیں اپنا مظہر ہے شیطان و یہودی دی وچ یعنی سمجھو چوی گھنٹے دیڑا جمع کے بیٹھا ہے اور بذرگ فرمان کہ نفس تے شیطان چے فرق کے نفس خواہشات تے راضی ہو جاندہ ہے شیطان کفر تو بغیر راضی نہیں اندہ ہے وہ وا دشمن جو پتر ہوا تو ہمیشہ سڑے گا مومن مریا کدی نہ کدی چلن وڑ جائے گا شیطان دا زور نفس آخد لیا لیا چسکولے لیا چسکو لیا خارا ہا ہاؤس چل چسکا ہاؤس چل فلانا سے کوفر کافر تے میں چکر کافر جو دے دن چنگا جو جنوب وہ پسند کرتے ہیں پٹاخا پھر انہوں نے آخیا جی یہ دسو امر صاحب نے جی آخیازاں مذہب ہے, ہے میں جناب اگریزا مذہب عیسائی اس یورپ کے اندر مذہب یونی بھی ہے اس یورپ کے اندر مذہب اسلام بھی ہے یعنی مسلمان اپنے ہینڈ دسے آخر بہن جم دیں مسلمان آپ ابھی ہندو مذہب کے بھی ہیں ابے سکھ مذہب کے بھی ہیں نہیں مذہب ان وکرو وکرے دے تازیب مذہب کے تازیب دفاع تاری یعنی کہ لا دین تاریف جنوں کہ میاں جہی جی ساری دنیا کی زندگی اسدر خدا رسول کا کوئی کم نہیں حکومت کرنی ہے تو اپنی من مانی رب رسول اتنے کو نہیں روزی کمانی ہے تو اپنی من مان اتم لال دسیا کسے مولوی کے اندر کر دیا گے جی کسی مولوی ایل کر دیتی کہ یار دھی کمائی کلا دفتر لائی ہے کلا دلہا بندہ وہ او ادر نہیں کمایا کس طرح ہے اتنے رب رسول اللہ کوئی کم نہیں رہنا کس طرح اترب رسول کا کوئی ننگے رہیے بہویں کپڑے خبردار جی کوئی دے سمجھ بولیاں لگی یہ آدمی لا دین تہذیب یورپ بھی ایک لی ہوں یورپ پوری دنیا دو تے اپنی تہذیب دینا چاہتا ہے مذہب نہیں دینا چاہتا مذہب پیچھو آپس لڑ پہ دے واسطے لڑتے گل سمجھی جی. یہودی تو عیسائی اپنے مذہب پیچھو ایک دوجہ نال لڑ دوجے لڑتے دے اپنی تہذیب واسطے کٹھے ہو کے سارے نال لڑ پمجھ لگی آپس کٹھے ہو کے دوجے لڑ پہ جی افغانستان عراق نے کیسے قبول کی ہر یورپی مذہب نال کی بنتا بندہ تو یورپی تہذیب نال کی بنتا یورپی مذہب اگر عیسائی تے عیسائی بنے گا اگر یہ مذہب گا یہودی بنے گا مجھ نہیں لگی تہذیب یورپی اپنا او نہ عیسائی بنے گا نہ ہندو بنے گا نہ سکھ بنے گا نہ کتری بنے گا نہ ان بننا صرف کافر منافق جنو نے اسلام سے نکل جائے گا کسی مذہب میں داخل نہیں ہوگا سمجھ نہیں لگی جی اسلام چ نکل جائے تو کسے مذہب میں نہ بنے اسلام مرتاد منافق دو لفظ بول رہے سمجھ لگی تو یورپی تہذیب کافر بناتی ہے یورپی مذہب جو ہے یا یہی بناتے ہیں یا عیسائی ہیں اب انگریز یہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں عیسائی بنے نہ کرنا عیسائی صرف کافر تو کرو ایسلام تو کر لو اگا گیا دا کر کے ہوب جہا منافق یورپی ذہن کا ہوں اس لانتی نشانا اس واسطے مشکل ہے سارے دوکھا تاہ کھا خا جسٹر جرا تہ ہر بندہ دوکھا کھا دی کیوں کہ کی بابا کسے پاسے بڑے بھن چھوٹے پتا لگے بھائی یہ بنا جڑے وہ پکے نہیں سکولی تاپ شاید اوکیے کہ سلام چ نکل گیا اچھا لیکن پھر بھی اسلام چ نکلے اس طرح جانا کہ تو فارغ ہو ہے لانتی والا کام اسلام والے نہیں چڑھتا ہل دو چار نماز ہی پڑی رکھے گا دے ہندو شامل شاملے سکھا شامل شاملے ہر کسے نال شامل ہے ہر رنگ باڈی نویڈی پہ باڈی جیڑی دینافک لکھا ہوں چود منافق ہر پاسو بارڈی نو پچھوں اگوں ہر لکھیا ہے ماڈرن مسلم جدید مسلم آیا ہو گل ہے کہ جناب جو موضوع چڑیا اس ہٹ کے ایک وہابی مذہب کے میں سلامتی مذہب دی بے وقوفی کلام کرنا کنا باطل مذہب ہے اور وہابی مذہب والوں دے کو سمجھ دروں نہیں آ سکتی لگ سکتی ایک ہوں تازیم تکرب ایک ہوں عبادت حقیقت نے میں لضاحت کرنا وابی مذہب تا کتی دا پتر باطل اور مسلمانوں نو مشرک مشرق کافر دے اندر تیز جلد بازسم سوچا ہے ارسمجائے تین سمجھ دے کسی کو علا. کسی نو بڑا سمجھنا عزت عظمت قابل سمجھنا سمجھ نہیں لگی شاگرد استاد نویم سمجھتا کہ نہیں سمجھتا اپنے دو؟ بولو ساب کرام عظیم سمجھنے کی سمجھ کیا اپنے ورگا سمجھنے فرق ہے انہوں نے جنہیں کیا مطلب کہ خدا رسول در رتبا مقام املج ہر اعتبار مطلب ہوں یہاں عظیم سمجھنا اگلے نام ہے اوتاو رکھنا بیمیاں کانڈ کانڈنی کرنی اصا ملنا ادب ادب ہے یار کھانا خدمت بول چال جی وہاں آم لوگ نہیں رکھ سکتے جنو سجو گے وہاں یہ مطلب ہے کہ ہے ورتاؤ عام تریقے جم نتھوخ اٹھنا پڑنا اندر آداب جہ آ جان گے میاں جی عظیم ہے مطلب اگلے گرم سنگ و حضرت صاحب کی بلانے سچی دسوڈ سارا کیا کوشش نہیں کہ یار اصا ایسے کام کریے حضرت صاحب کے دل قدر بہتی کوشش کرنے کہ حضرت صاحب نا جا ہمیشہ نفرت ہی تو کیا صحابہ کرام دی کوشش نہیں سی ہر صحابی کہ یار ایسے عمل کریے سرکار وسلم کے بار دے اصا ہی خریدی ہوئی وہ گل جی ادرت امر بن خطاب نے ادرت فرمایا یار میں سوچا میں شدید اکبر تو مطلب کیا نوز برلا صاحب یہ چاہتے سن کہ ہزور کی بار گاہ بےزتی ہو بے قدری ہولیل ہوئی ہزور دل چ سرکار جڑا وہ دشمنوں کو اسی واسطے بھی سا سرکار ہو دل اندر عزت سی کہ رب نے حبیب دے دل جی قدر ہوگی تو رب دی بارگاہ بن جائے گی اس واسطے مومنین جڑے نے او اللہ والے راضی کرنے کوشش کرتے انہوں نے ہے یہ راضی ہوئے نبی پاک راضی ہونے گے نبی پاک راضی ہوئے خدا راضی سبحان, سبحان, سبحان اللہ سمجھ نہیں ایک عام موٹی گل ہے یہ نہیں تو ہر بندے کا دل یہ تسلیم کرے گا کہ واقعی ہر بندہ جڑا یعنی اچھے دم زین کا بند ہے دی کوشش جڑا ہے او دی کوشش ہوئے گی میں اللہ نے بندیا دل چ اپنی قدر بنا میرے راضی ہو خوش ہوگی پھر اتے ہن دے تقرب دا بھی فرق سمجھ لو فرق اتنے تازیم بندہ بعض اوقات دشمن بھی کر جہری دشمن جاندہ. لیکن تکرر بھی دشمن کا تکرو بھی نہیں ڈونڈتا کوئی بھی <coughs> میرے دل چیری قدر قدر بنا کے چکر چ نہیں ہوتا دشمن دا بارے ہمیشہ نفرت ہوتی دل وقت لگ گیا۔ سب تو عبادت دا ہن تعظیم عبادت نہیں تقرب عبادت نہیں خالی عبادت ہے تو اسی جو اولیاء اللہ دے پیاریاں دے دل یا خود واہبی مલ્લા جہڑا ہے واہبی مલ્લા جہڑا ہے او لان تھی اپنے استاد دے دے وچ اپنی قدر بناندا پھردا ہے عوام اپنے ملیں قدر دل چ اپنی قدر بنا پھر عبادت گزار ہو سارے مشرق پکے ہو عبادت ہے کسی کو ایسا ایسا کام جڑا خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا مطلب خدا ہوا جنہیں چیر دل چ نہیں ہونا ان چر عبادت ہو نہیں سلوئی کیونکہ خالی راضی کرنا کم ساری ڈی بندے کر خدا تو بغیر ہوں سچی دسو میں بیمار تو تصے میرے پوچھ آراض کرنا کہ راضی کرنا لیکن کیا خدا سمجھ کے آیا جی خدا بیمار ہے تو پوچھے <عصد> <عصد> لگی عبادت یہ لالی کر رہا جے عبادت نہیں بن رہی معلوم ہو خالی پتا کے بعد بھی میری اپنے راضی رالی سے پوری کوشش ہوتی چوٹ کپڑے لانتی راضی کرنا جے راضی سوچنی اگر معبود بڈی ترا مابو معبود نہیں تو کیوں نہیں پھر اس کجرا خالی راضی کر سوچنا اندر یہ عقیدت نہیں رکھنا ہے نا خدا ناضی کرنا हम उ लीड़े बुढ़ी को लैके दे रहा गल समझो जे लैके दे रहा इस वास्ते कि हक रब बनाया मेरे यदा हक मैं हक पूरा कर रहा ताकि रब राजी हो होड़ी होई कपड़े लैके देना اے رب جدو عقیدہ دل چب نو خدا نو راضی کرنے کام کر رہا تو کیونکہ خدا والا عقیدہ آ گیا کہ رب نو راضی کرنے پیا کرنا اے بوڈی نو کپڑے دینا عبادت رابطی بن گیا بوڈی بھی نہیں رب بھی بنیا عبادت حکم کی برداری ہو رہی ہوں تو میں لگی دیکھ رہی یہ مطلب نکل رہا عبادت جب خدا سمجھ کے اگے کم نہیں خدا واسطے کم خدا نو کرن واسطے کام کرو گے تو تا عبادت بنتا ہے وہ عبادت نہیں اور وہاں بھی مذہب اے کھڑی ہے کہ تے عبادت لا چڈتا و کتی کا پوترا تین جو نہیں پتا لو تی آخیا سور تو ترانا حدیث دا امام تے بن کے کرا دا لانتی ہزار تا تازیما موجود نے گل سمجھو ممبر بھاندی تازیم, <تصفح> <وا بھی تصفح> تازیم تازیم شر کے تو دو سارے مشرے کیونکہ ممبر دبئی کھڑے تازیم کی کڑنگ سمجھ نہیں لگی تقرب بھائی ملا خوش, ملا راضی ملا راضی ملا خوش عبادت دے ہو خوش ہو کر آخ دو شرکت معلوم ہوا لانتی عبادت جب کرو گے بات سمجھو تو اس میں تازیم بھی ہوگی خدا تکرب بھی ہوگا خدا عبادت میں تقرب بھی ہے تعظیم بھی ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں ہر تقرب میں بھی عبادت نہیں لہذا تعظیم جائز بڑھ سکتی ہے تقرب بھی جائز بڑھ سکتا ہے عبادت اللہ تعالی کے سوا کسی کی جائز نہیں ہو سکتی سمجھ, سمجھ, سمجھ نہیں لگی تعظیم اللہ تعالی کے علاوہ ہو سکتی ہے جائز ہے تقرب بھی جیز ہے عبادت اللہ کے سوا کسی کی, کی جائز نہیں ہے سکے میرے کو لکھا ہے تو کہہ رہی میں کیا یار آئے تو آیت آئیے امن جو عدم شاہر اللہ پنجابلوب مئی اللہ مین تک ولوب اللہ دیا نشانیاں تعزیم کرنا دل دی اللہ اصل پرہزگاری پریشان ہو گیا کتے کا پوتر تعالیٰ کسی تھانے فرمایا میں آ بھا اللہ جو اللہ کی نشانیوں کی عبادت کرے ایک تھوہ سے نہیں آیا تو یعظم آیا کرے <سلام> معلوم ہے <سلام> اللہ انتیا تعظیم ہو رہے عبادت <سلام> हो हो है. है. <سلام> <لسلام> <سلام> جن نے مکہ شریف دے اندر پتھر شریف نے تھامانے جتھے جتھے حاج کرید ہے شائر اللہ نے اللہ دی نشانی ہے کرتا ہوئی حجر اسود رو تھڑا مار جے کافر میں ہونے دے ٹوڈا ماری دا کہ منہ ماری دیکھنے جی اتے منہ لال چومنا پہن جا جان والے قربانی کا وہ بھی تعلیم کر رضی اللہ تعالی نو سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفو ہر سال قربانی کر کرتے سچی دسیا جی تعظیم مقصود سی کہ توہین یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کریب ہونے اپنی قدر بنا سرکار راضی خوش کرنے مقصد راضی کرنے تو بھاگی آند بندیا نظک کری کہ نہیں آ رہی وہابی جو مردی حدیث قرآن پڑے دین دی سمجھ نہیں آ رہی اپنے فہ میوے دا باندر ہی تھی. او مراد موت کے بادت کا ہی فرق نہیں سمجھتے آپ یہ ہے جی وضاحت کی وضاحت لان کے کسی طرح ملائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن سے گلنا یہ یار اتنے عام چیزیں تعظیم رہا ہے تقرب ہو رہا ہے عبادت ہو رہا ہے ہر عبادت میں خدا کی تعظیم ضرور ہوگی خدا کا تقرب ضرور ہوگا لیکن ہر تعظیم کے اندر عبادت نہیں ہے ہر تقرب میں عبادت نہیں ہے تعظیم بندوں کی ہو سکتی ہے تکرو بندوں کا بھی ہو سکتا ہے عبادت بندوں کی نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں آ شاہ جہاں اور انو میواز کافر آلمیشن وڈے بک تیار ہے نا پچھے کنڈیکٹر ہاں بابا